ولا خلقه المتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد والله اله الا الله الا هو الاول والاخر أن ان محمدا عبده ورسوله الامين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بيده وسن بسنته الى يوم الدين ما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يدلو عليهم عياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وقال في مؤذين آخر قد أفلح من ذكاها وقد حاب من دساها وقال أيضا فقل هل لك إلى أن تذكى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إن في الجسد مضغى صلحد صحلح صلحل جسد و کلو و عیدا فسد فسد الجسد و کلو اللہ وحی الفل اوک مغال صلی اللہ علیہ وسلم معزز دینی بھائیوں بزرگوں اور جبیل دعوا سینٹر کے متعین اور اس مسجد میں شریک سامعین کرام یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ الحمد آپ کی جامع مسجد میں ایسے اہم موضوع پر دورہ ہو رہا ہے جس کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انبیاء کرام جن اہم مقاصد کے لیے دنیا کے اندر مبوس کیے گئے انہیں اہم مقاصد میں سے ایک اہم مقصد لوگوں کا تسکیہ بھی تھا میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنے آخر نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ الزیبہ امی ان اور رسول کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے امین میں ان پڑھ لوگوں میں انہیں میں سے رسول بنا کر کے بھیجا یعنی انسانوں ہی میں سے انہیں کی قوم میں سے انہیں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا یترو علیہ آیا تھی جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر وہ تک کی ہند اور ان کا تسکیہ کرتے ہیں ان کے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں دلوں کو پاک کرتے ہیں وہی اللہ محمود کتاب اور حکمہ اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں وہ ان کا نمقب الرفی طبین اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہی گمراہی کے اندر تھے تو اسایت کریمہ نے اللہ رب العالمی نفے نبی کا ایک اہم مقصد دہشت کا فرمایا کہ ادک کے ہند کہ آپ لوگوں کا تسکیہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو شق کی گندگیوں سے علادت سے پاک کرتے ہیں توحید اور سنت کی روشن شاہراہ پر ان کو لا کر کے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں تو یہ انبیاء کرام کے بیسط کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد جو ہے تذکیت النفوس بھی ہوا کرتا ہے یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں سنا کہ محم الکتاب الحکمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں لفظ حکمت کے بارے میں مختصر تشریح میں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ لفظ حکمت ہے یہ قرآن کریم میں دو طریقے سے استعمال ہوا ہے ایک مفرد اور ایک قرآن کے ساتھ ایک مفرت یعنی صرف حکمت کا ذکر ہوا ہے جیسے اللہ ہوا کہ میں عبد یا خیر قطیرہ جسے حکمت دے دیا گیا اسے بہت زیادہ خیر مل گئی یا خیر دے دیا گیا اس طریقے ص اللہ البراہمی نے فرمایا اپنے نبی صلی یہ حستے علیہ السلام کے بارے میں وولقد عسین الرکمان حکم الحکم انش اللہ کی اللہ سے کہ کے کو حکمت دے رکھی تھی تو قرآن میں لفظ حکمت مفرد اکیلے استعمال ہوا ہے اور جہاں مفرد استعمال ہوا ہے وہاں پر حکمت سے مراد یعنی بہت سارے معانی اس کے اندر شامل ہیں کہیں نبوت کے معنی استعمال ہوا ہے جیسا کہ اللہ اقبام حضرت داود اسلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو بادشاہت اور حکمت دی اور یہاں حکمت سے مراد جو ہے نبوت ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے اس طریقے سے حکمت جو ہے قرآن کا علم قرآن کی سمجھ دور انویشی سوچ بوجھ اور اس طریقے سے معاملہ فہمی اور صبر اور شکر اور اس طریقے سے دین پر استقامت یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں لفظ حکمت کے اندر تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں اور جہاں اللہ رب العامین نے حکمت کو قرآن کریم کے ساتھ استعمال کیا ہے وہاں پر حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہاں پر کیا مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے جیسا کہ اللہ رب العامین نے شاہط کریمہ کے اندر شاعر سنایا کہ, <وَلْحِكْمَةً> کہ اللہ محمود کتاب الحکمہ کہ اللہ رب کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اللہ کے سرخ اور اسد کے حدیث ہے کہ اللہ انی او یا اوتی تو کتاب و می مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے کتاب دی گئی ہے اور کتاب جیسی بھی اس کے ساتھ دی گئی ہے. کتاب جیسی کیا چیز ہے اس کے مس وہ حدیث اور سنت ہے کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں اللہ اور برامین کی طرف سے ہیں دونوں کا سورس اور مسد ایک ہے دونوں اللہ کی طرف سے دونوں حجیت کے لحاظ سے دلیل کے سوار سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے وہ صرف عدد میں دوسرے نمبر پر ہے ورنہ حجت کے لحاظ سے دلیل کے لحاظ سے قرآن و حدیث دونوں برابر ہیں وہ مصلح مع ہوں قرآن جیسی بھی اللہ حد نے مجھے دیا اور وہ کیا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں قرآن کے الفاظ معانی اللہ کی طرف سے ہیں حدیثوں کے معانی ہمارے اللہ کے عبالعالمین کی طرف سے ہیں البتہ جو اس کے الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں تو اس طریقے سے یہ فرق ہے ورنہ حجت کے لحاظ سے دلیل کے لحاظ سے قرآن و حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں ہے تو انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کے جہاں بڑے مقاصد تھے انہی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد لوگوں کا تسکیہ بھی تھا اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حتم علیہ السلام کے بارے فرمایا توقل الحل کا اعلان کا کیا تو اپنی اصلاح اور اپنا تذکیہ اور اپنی درستگی چاہتا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں اور قرآن کو توحید کی دعوت دے تو آپ نے جو انہیں بات بتائی انہیں میں سے یہ بھی کہا کہ فخلحلق تم جاؤ اسے سے بات کہو کہ حل لک اعلان تزکہ. کیا تو بنا تذکیہ کرنا چاہتا اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو تذکیت النفوس یا اس طرح کے دلوں کا تسکیہ اور دلوں کی اصلاح یہ انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی رہا ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ دل کی ہی پر سارا دار و مدار ہے جیسا کہ اللہ کے شرح کے دس ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہوگا پورا جسم صحیح رہے گا اور اگر وہ خراب ہو گیا پورا جسم خراب رہے گا اللہ و القلب آپ نے فرمایا کہ وہ دل ہے لہذا دل کی اصلاح بہت ضروری ہے بہت ہی زیادہ دل کی اصلاح کی ضرورت اللہ رب العالمین انسان کو جو بنایا ہے انسان جسم اور روح سے عبارت ہے جس طریقے سے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جس طریقے سے انسان اپنے جسم کو ان چیزوں سے بچاتا ہے جو انسان کی صحت کے لیے اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہوں اسی طریقے سے انسان کو بھی اپنی روح کو اپنے دل کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے جو اس کے دل پر دنک لگا دیں اور دلوں کے اندر کجی اور ٹیڑھاپن پیدا کر دیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے جیسے انسان جسم کے لیے صحت مند غذا کھاتا ہے ایسے ہی ان چیزوں سے دوری اختیار کرتا ان کھانے پینے کی چیزوں سے جو اس کے جسم کے نقصان دے ہو ایسی روح بھی ہے روح کے لیے بھی جہاں غذا کی ضرورت ہے اور روح کی غذا کیا ہے اللہ اربرامین کے اطاعت کرنا اس کی توحید پر قائم رہنا اور یہ اس کا کرنا ضروری اور جن چیزوں سے اس کے لیے بچنا ضروری ہے جیسے شرک ہے بداعت و خرافات ہیں ریاکاری ہے حسد ہے بغد ہے عداوت ہے نفرت ہے ایک دوسرے کو حقیر جاننا یہ سارے دل کی بیماریاں ہیں دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے تو جس طریقے سے جسم کے لیے دو چیزیں ہیں ایسے انسان کی روح کے لیے بھی دو چیزوں ضروری ہے اسی لیے اللہ تم نے فرمایا افلح من منطقہ وہ قد خالہ مندساہا اور اس کی تفسیر میں امام میں شادی رحمت اللہ فرماتے ہیں پد افلاح من بے فلی صاحب کہ وہ کامیاب ہو گیا جسے بنف کا تذکیہ کیا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احتیاط کر کے اس کے بعد کر کے وقد خواب مندساہا اور یہ فرماتے ہیں کہ مندساہل بےفی علی بے منقرات کہ اس نے اپنے نفس کو مقدر کیا منقرات اور اس طریقے سے جو غلط چیزیں ہیں ان کو کر کے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نفس کی اصلاح دل کی اصلاح بہت زیادہ ضروری انسان کے لیے اور اس کو اللہ رب العالمین نے یہ سورہ شمس کی آیت ہے اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین تقریباً دس اور گیارہ قسمیں کھائی ہیں اس کے بعد اللہ حرب العالمین اس کو بیان کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل کی اصلاح کتنی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے دس قسمیں کھائی اور اس کے بعد ہما قد افلح منتقا ہے تو دل کا تزکیہ نفس کی اصلاح یہ بہت اہم ضرورت ہے اور اس سے پہلے بھی اس موضوع پر ہمارے شیخ محترم نے یہ جو کتاب ہمارے سامنے تو النفوس ہے جس کا انہوں نے باقاعدہ اس پر درس دیا تھا اور کتاب کی تکمیل نہیں ہو پائی تھی اس لیے دوبارہ شیخ محترم کو زحمت دی گئی ہے اور ہم شیخ محترم کے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں ان کے ممنون ہیں کہ تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی شیخ محترم نے مائی دعوت لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے اور شیخ ابھی چند مہینے پہلے ہندوستان میں تھے اور وہاں کافی دورے ہوئے شیخ ہندوستان کی طول و میں اور وہاں کی عوام نے لوگوں نے والما نے سارے لوگوں نے الحمدللہ للہ شیخ علم سے فائدہ اٹھایا تو الحمد یہ ہماری خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کے لیے بھی ہمارے مطامین کے لیے اس مسجد میں نماز پڑھنے والے اور اس دورہ کے اندر شریک ہونے والے تمام لوگوں کے لیے کہ شیخ محترم جیسی عظیم شخصیت اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ تشکیل النفوس دلوں کی صلاح کیسے کی جائے دلوں کا تذکیہ کیسے کیا جائے اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے درس دینے کے لیے اس کتاب کی شرح کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ شیخ مائج پر تشریف لائیں اور اس طریقے سے ہمارے دلوں کی صلاح فرمائیں اور اس طریقے سے جو نفس کی صلاح کے لیے دل کی صلاح کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اور ان چیزوں پر روشنی ڈالیں کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دل کا تزکیہ اور دل کی اصلاح یہ انبیاء کے دنیا میں بے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے لہذا دل کا تزکیہ اور دلوں کی صلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو چیز ثابت ہوگی جو ان کے منحص سے جو چیز ثابت ہوگی اسی کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی صلاح ہوگی آج لوگوں نے دلوں کی صلاح کے لیے نفس کی تفکیے کے لیے بہت سارے طریقے جات کر رکھے ہیں کوئی مکاشبہ کرتا ہے تو کوئی جو ہے چلّا کرتا ہے کوئی مراقبہ کرتا ہے اور کوئی جو ہے تصوف کی راہ اپناتا ہے اور کہتا ہے اس سے دلوں کی صلاح ہوتی ہے حالانکہ میرے بھائی سارے چیزیں خرافات ہیں دلوں کی اصلاح اسی طریقے پر ہوگی جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہوگا اسی کے ذریعے سماعید دلوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اسی کے ذریعے سماعے دلوں کا تسکیہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور اس کے لیے ہم اکرام دنیا کے اندر مکوز کیے گئے لہذا اگر کوئی نبی اور قرآن و حدیث سے ہر کر کوئی طریقہ آپ رہائیں گے اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے تزکیہ کے لیے تو اس سے ہمارے دلوں کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ ہمارے اندر اور خرابی پیدا ہوگی اور اس طریقے سے اور ہم و سننے سے توحید سے اور اس طریقے سے سنت سے اور زیادہ ہمارے ہاں دوری پیدا ہوگی اس لیے انہی اصولوں پر انہیں ضابطوں پر دلوں کی صلاح کرنے کی ضرورت ہے جو ضابطے اور اصول قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ صابئین اور سلم صالح ثابت ہیں انہیں اصولوں پر ہمارے دلوں کی صلاح اور ہمارے دلوں کا تذکیہ ہو سکتا ہے اور اگر ہم نے اس کی صلاح کے لیے کوئی نئے طریقہ ایجاد کیا تو اس سے ہمارے دلوں کے اندر اصلاح نہیں ہوگی بلکہ ہمارا بہت زیادہ فساد ہو جائے گا اور ہم عقیدے سے توحید سے اور صحیح منحط سے صحیح راستے سے بہت دور جا چکے ہوں گے اس لیے دلوں کی صلاح بھی اسی طریقے پر ہوگی جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس سے علاوہ کس طریقے سے کیا جائے گا اس سے انسان کا کی صلاح نہیں ہوگی اور دل کے تزکیہ کا سب سے مؤثر اور سب سے اہم چیز اللہ رب العامن کی توحید ہے اسی لیے میں یہ عائد کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ ارب العمین نے سورہ فسل نے سورہ حامد سجدہ کے اندر فرمایا کل ان نمانا بشر مثر حکم یوہا ان آپ کہہ دیجیے کہ میں تم جیسا بشر ہوں فرق یہ ہے کہ اللہ ابراہین کی میرے پاس وہی آتی ہے کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے اور صرف اسی کی عبادت کرو اللہ کی ہی صرف عبادت کرو فرصیم و علیہ لہذا اللہ تعالی کی طرف استقامت اختیار کرو اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی مفرت طلب کرو پھر اللہ فرماتا ہے کہ کی ویلمشرقین مشرقین کے لیے وائل ہے جہنم ہے بربادی ہے اللہ اتو ن جو زکوٰ نہیں دیتے ہیں وہ ہوں بلا آخرت ہوں کاخرون اور جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں یہاں میں اسے لفظی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ یتونہ زکات جو زکوات نہیں دیتے ہیں حالانکہ ہاں اس سے مراد زکات دینا نہیں مراد کیوں اس لیے کہ مشرق اگر زکوات بھی دے گا صدقات و خیرات بھی دے گا تو بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی لیے عباس باس اللہ تعالیٰ فرماتے اساج کی تفسیر میں یہاں مراد لا شہدون اللہ الہ اللہ وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہیں کہ اللہ رب العامین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے تو یہاں زکات سے مراد مالی زکات نہیں ہے صدقات و خیرات مراد نہیں ہے کیونکہ وہ نہ تو آخر پر ایمان رکھتے ہیں نہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے توحید و ان کے پاس نہیں ہے نہ اللہ کے سرخ اللہ علم پر ان کا ایمان ہے تو اگر وہ زکات بھی دیں گے تو زکات و ثقات و خیرات سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے یہاں زکات سے مراد دل کا تذکیہ مراد توحید مراد ہے اس لیے انسان کی اصلاح کے لیے سب سے اہم چیز توحید ہی ہے سب سے اہم چیز توحید ہے کہ انسان اللہ کے ذات پر ایمان لائے صرف اس کی آباد کرے اس کی بعد میں کسی کو شریک نہ کرے جب تک یہ چیز انسان کے اندر نہیں ہوگی کوئی بھی انسان متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا سب سے اہم چیز یہ ہے زکات اللہ رب نے استعمال کیا اور امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلف اور خلف کی اکثر مبت کی جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر زکاط سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فعدانیت کے اقرار کرنا اللہ پر ایمان لانا کیونکہ انسان کی صلاح کے لیے توحید ہی سب سے اہم ہے یہ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو میں نے پیش کیا تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے اہم اصول ہماری صلاح کے لیے اور اس طریقے سے ہمارے تشکیل کے لیے خالص اللہ تعالیٰ کی بات کرنا اور اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا یہ ہے نماز پڑھنا اللہ کا ذکر کرنا صدقات و خیرات کرنا یہ تمام چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے دل کی صلاح کرتا ہے میں اسی پردن بات ختم کرتے ہوئے ایک بار پھر بڑے ادب احسلام کے ساتھ میں شیخ محترم سے درخواست کروں گا کہ شیخ اپنے موضوع کی وجاحت فرمائیں اور اس طریقے سے دلوں کے اصلاح جو ہمارا موضوع ہے اس کو آگے بڑھائیں اور اس طریقے سے اپنے علم سے میں سبھی فرمائیں جدا اللہ خیر جدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحن بره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياد أعمادنا من يهده الله فلا مضل له